بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت میں بے حد رحم کرنے والا ہے قاف قسم ہے قرآن کی جو عالی مرتبت عظیم المنافع ہے قاف حرف مقطع ہے جس کے حقیقی معنی و مفہوم کا علم اللہ کو ہی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی کتاب یعنی قرآن کی قسم کھائی ہے جو بہت ہی بلند و بالا مرتبہ والی کتاب ہے اور اس قسم کا جواب محظوف ہے بعض مفسرین نے اس کی تقدیر اَن محمد رسول امین مانا ہے یعنی علی مقام قرآن کی قسم ہے کہ محمد اللہ کے امانت دار رسول ہیں بعض نے اس کی تقدیر الیک الناس مانا ہے یعنی بلند مقام قرآن کی قسم ہے ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے پڑھ کر لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں لیکن مشرقین مکہ نے محمد کے رسول ہونے میں شبہ کیا بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے ان کی بےست کو ایک امر عجیب قرار دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی درمیان کا ایک فرد رسول بنا کر ہمیں اللہ سے ڈرانے کے لیے بھیج دیا جائے فقال ال کا فرون شعیون عجیب میں گزشتہ بات کی ہی مزید سراہت کر دی گئی ہے یعنی اس سے زیادہ حیرت انگیز بات نہیں ہو سکتی کہ محمد کو نبی بنا دیا جائے جو ہمارے ہی جیسا آدمی ہیں قطعہ کہتے ہیں کہ حاضہ سے اشارہ معبود واحد کی پرستش کی دعوت کی طرف ہے یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کافروں کو بعض بادل موت کی بات پر تعجب تھا ایسی صورت میں حاضہ کی تفسیر بعد والی آیت عید متنا و کن سے ہوتی ہے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا بڑی عجیب سی بات ہے